بہت مہربانی جناب سوال میرا یہ ہے حضور کہ میری جو دکان ہے اس کے سلسلے میں مجھے ایک اور دو روپے والے سکوں کی ضرورت پڑتی ہے پہلے ان سکوں کی جگہ نوٹ آتے تھے جو کہ با بآسانی بازار میں ہمیں مل جاتے تھے لیکن اب یہ سکے ہمیں نہیں ملتے جو کہ مجبوراً ہمیں جو ہے وہ ایجنٹ سے بلیک میں لینے پڑتے ہیں اپنے کاروبار کو مجبوراً چلانے کے لیے کیوںکہ ہمیں کسٹمرز کو واپس کرنے کے لیے پیسے چینج نہیں ہوتے اس کے لیے مجبورا ہمیں اوپر پیسے دے کر یہ سکے لینے, لینے پڑتے ہیں تو کیا یہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جزاک اللہ خیر جی عفان بھائی یہ جائز ہے کہ وہ کیا نام ہے روپیہ جو ہے کاغذ کے پانچ روپے اس کے بدلے میں وہ جو دوسرے ہیں وہ لوہے کے اب وہ کم یا زیادہ قیمت پر خریدنے جائز ہیں روپ کو روپیہ کی قیمت پر خریدنا زیادہ کم پر ابو بھی الماع نے اس کو بھی جائز لکھا ہے لہذا آپ اس کو اس طریقے سے خرید سکتے ہیں